زکوط کا نصاب ظاہر یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک ہے حکمی زکوٰۃ اور ایک ہے نصابی زکوٰۃ حکمِ زکوٰۃ و قرآن سے ثابت ہے چنانچہ کئی آیات میں عقیم صلاح کے بعد وایت الکوٰۃ کا لفظ ہے ویسے بھی لفظ زکوٰۃ مستقل بھی اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے پھر زکوٰۃ کے کیا مصارف ہیں قرآن نے انما نماز سے ان کو بھی بیان کیا ہے لیکن نصابی زکوٰۃ جو ہے یہ احادیث متواتر سے بڑی تفصیل سے ثابت ہے اگر نصابی زکوٰۃ کا صرف اس وجہ سے انکار کیا جائے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر تعداد رکعات کا بھی انکار کرنا چاہیے کہ ان کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے اسی طرح رمضان کے روزے کے بارے میں یہ تو کہا کہ قطب عالق و مسیام آگے یہ بھی کہا کہ معدودات اور یہ بھی کہا کہ فمن شہد منکم کو مشاہ لیکن رمضان کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے رمضان کا نام لے کر یہ ضرور کہا ہے کہ شہر رمضان الدی ان سے ذفیع القرآن خدلا سے وبیہ نعتن بنند آگے کہا کہ فمن شہید من کو مشاہرہ لیکن خاص رمضان کا نام لے کر کہ مثلا یہ کہا ہو کہ کتب علیکم سیاہ مشاہر رمضان وغیرہ اس طرح کی کوئی عیت قرآن میں نہیں ہے اشارات ہیں جن سے دلالت انس کے طور پر اشارت کے طور پر ثابت ہوتا ہے اقتضا انس کے طور پر کہ اسے رمضان ہی کا مہینہ مراد ہے کوئی اور نہیں لیکن سراحت نام تو رمضان کبھی نہیں تو پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اگر وہ قائد ہو یہ کہہ کر کہ یہ شریعت سے ثابت ہے اور شریعت سے اس کی نظر میں قرآن مراد ہو تو قرآن میں سراہۃً رمضان کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تو پھر اس کو کیوں مانگتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے قرآن نے ہمیشہ اصول کو بیان کیا ہے اور بعض اصول کی تفصیل کی ہے اور اکثر کی نہیں کی ہے بعض اصول کی تفصیل کی ہے اور اکثر کی نہیں کی ہے اور جن اصول کی تفصیر بیان نہیں کی ہے اس کی پوری تفصیل اور اس کی پوری تشریح اور وضاحت احادیث میں آئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ احکام جن کا تعلق اصول کے ساتھ ہے تو اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بھی متواتر ہیں ہاں جن کا تعلق فرعی احکام کے ساتھ ہے جزوی اور آمدی احکام کے ساتھ ہیں ان میں سے کچھ قطعی ہیں کچھ ضنی ہیں کچھ ہر پھر ہر طرح کے احکام ان میں موجود ہیں اور ہر طرح کی حدیثیں موجود ہیں تو اسی طرح نصاب زکوٰۃ ہے کہ نب سے حکم تو قرآن سے ثابت ہے اور اس زکوٰوٰوٰوٰوٰوات کے نصاب کی تفصیل سونے پر کتنی زکوۃ آئے گی اس کو حدیث نے بیان کر دیا چاندی پر کتنی زکوۃ آئے گی اس کو حدیث نے بیان کر دیا اونٹوں پر کتنی زکوۃ آئے گی اس کو حدیث نے بیان کر دیا بکریوں اور گائے اور بھینسوں وغیرہ پر کتنی کتنی زکوات آئے گی اس کو حدیث نے بیان کر دیا کپڑوں پر کتنی زکوۃ آئے گی اس کو حدیث نے بیان کر دیا زمین میں چوں کہ زکوٰۃ نہیں ہے اوشر ہے تو اوشر ہے اس کو حدیث نے بیان دیا وغیرہ وغیرہ تو پھر اسی طرح بزنس تجارت وغیرہ پر کتنی زکوات آئے اس کو بھی حدیث نے بیان کر دیا اور اکثر حدیثیں خصوصاً موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں مثلاً سونے کا نصاب چاندی کا نصاب بزنس وغیرہ کا نصاب اور اونٹوں وغیرہ کا نصاب اس کے بارے میں احادیث اکثر یا متواتر ہیں ورنہ درجہ مشہور میں ضرور ہیں تو لہذا صرف اس وجہ سے اس کا انکار کرنا کہ قرآن سے ثابت نہیں تو قرآن سے تو بہت ساری ایسی چیزیں ثابت نہیں کہ جن کو رامیدی میاں مانتے ہیں ردان کے قرآن سے ان کو کوئی ثبوت نہیں تو کوئی ریزن نہیں جی اس کے بعد کیا اسلام میں موت, موت کی ہے قتل نفس اور اپشائی فساد. اپشائی فساد. یعنی مرتد کی سزا کا انکار ہے اور زانی جو کہ شادی شدہ ہو اس کی سزا موت کا انکار کیا ہے اب مجھے یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر کوئی آدمی جس ملک میں رہتا ہے وہ اگر اس ملک کا باغی ہو جائے اور اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ جا ملے اور اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے خلاف کام کرے تو پوری دنیا میں اس کی سزا موت ہوتی ہے اس کو کوئی بھی ظلم نہیں کہتا اس کو کوئی زیادتی نہیں کہتا اس کو کوئی انصاف کے خلاف نہیں کہتا یہ جی؟ دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ باغی کی سزا ہمیشہ موت ہوا کرتی ہے جن ملکوں میں سزائے موت س... کے قانون پر پابندی ہے ان کے ہاں بھی اس کی سزا موت ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اسے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے تو پھر اگر ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکام کو مان کر پھر ان سے بغاوت کر لے اور اللہ کے دشمنوں سے جا کے ملے اور اللہ کے نافرمانوں اور باغیوں سے جا کے ملے اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کے پسندیدہ مذہب یعنی اسلام کے خلاف سازشیں کرے تو پھر اس کی سزا موت کیوں نہ ہو یہاں پر عقل کیوں ان کی فیل ہو جاتی ہے ایسے آدمی کی سزا تو ڈبل موت ہونی چاہیے اس لیے کہ انسان کی حکومت تو پھر بھی ظاہر ہونے والی ہے مثال کے طور پر اب اس ملک کا بادشاہ ہے चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो मलिका हो कोई भी हो अब इनके पास ये गारंटी तो नहीं कि ये हमेशा से हैं ये भी गारंटी नहीं कि ये हमेशा रहेंगे आज हैं पहले नहीं थे पहले कोई और थे अब ये आ गए अब मर जाएंगे तो कोई दूसरे आ जाएंगे या ये मजदूर <coughs> हो जाएंगे या हार जाएंगे तो कोई दूसरे आ जाएँगे तो इनकी हुकूमत तो दायमी भी नहीं इनका मुल्क दायमी भी नहीं جب تک ان کے پاس وسائل ہیں اور قوت ہے یا جب تک لوگوں کی حمایت ان کو حاصل ہے اس وقت تک ان کی حکومت برقرار ہے اور جیسے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ان کی حکومت خود بخود ختم ہو جائے گی تو ایک ایسی حکومت جو فانی تھی فانی ہے اور فانی رہے گی اگر اس حکومت کی مخالفت اور کی پاداش اور اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے تو پھر اللہ کی وہ دائمی حکومت کی جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ ہے اگر کوئی آدمی اس, اس کی حکومت کے خلاف اس طرح کی غداری کرنا چاہے بغاوت کرنا چاہے اور اس نے جو قوانین نافذ کیے ہیں اسلام کی صورت میں ان قوانین کی وہ مخالفت کرے اور ان کے مخالفوں کے ساتھ ملے اس کی سزا تو واقع یہ کہتی ہے کہ ڈبل جو موت کی ہونی چاہیے نہیں کسی نے ایک بات سمجھ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سزا بھی احادی سے صحیح سے ثابت ہے کہ من بندین ہو فخلوع ہو منغیا ردین او فخلوع ہو جو آدمی مرتد ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے موت ہے لہٰذا اس کی کوئی معافی وغیرہ کی صورت نہیں ہاں یہ تفصیل ضرورت ہے کہ اس کو دین دن کا موقع دے کر اس کی قدر فہمیوں کا اضافہ کیا جائے اگر پھر بھی بعض نہ آئے تو پھر اس کی سزا موت ہے اسی طرح رجم کے بارے میں تو قرآن کی آیت تھی جو منسوخ و ہے لیکن حکم اس کا منسوخ نہیں ہے اور وہ آیت تھی باقاعدہ اشیخ و شیخت الدا زنیا فر جموں میں نقط امین اللہ اللہ عزیز الحکیم جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور دوسرے سواب سے صحیح روایات میں یہ جی سابطیں ہیں کہ قرآن کی میں تم جو ہے کوڑوں کی سزا دے کر دے کر دھوکے میں نہ نہ پڑنا اس لیے کہ یہ آیت موجود تھی اور حکم اس کا اب بھی باقی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی رجم کی سزا چلتی رہی اور خدا راشدین کے زمانے میں بھی یہ سزا جاری ہے اور چلتی ہے تو لہٰذا ایک ایسی سزا جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نافذ کیا جس کو بعد میں خدا راشدین نے نافذ کیا اور جس کے بارے میں قرآن کی ایک ایسی آیت موجود ہے کہ جس کی تلاوت اگرچہ نہیں ہوتی مگر حکم اس کا اب بھی باقی ہے اور پھر صحیح احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں اجماع امت موجود ہے تو پھر اس طرح کی سزا کا انکار کرنا یہ درحقیقت اپنے اسلام کو خدا حافظ کہنے کے مترادف ہے اور اس سے خطرہ ہے اسلام سے نکلنے کا جی اس کے بعد کیا ہے دیت کا قانون وقتی اور عارضی تھا اب یہاں پر یہ بات تو ایسی ہے کہ اس پر کچھ کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے یہ تو کوئی مینٹل ہی یہ بات کہہ سکتے ہیں بھائی پہلے ہمیشہ حالات آئے ہیں شریعت کے اکثر احکام ایسے ہیں کہ پہلے حالات آئے مثلا حضرت کون سے صحابی ہیں رفاعق رضی رضی اللہ عنہ ہو رکان ابن یزید رضی اللہ عنہ ہو اور کتنے اور سارے صحابہ ہیں کہ پہلے ان کے ساتھ حالات پیش آئے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ غیر محرم مردوں کو دیکھا تو جب حالات پیش آئے تو اس کے بعد لیعان کا حکم آیا جب حالات پیش آئے اس کے بعد لہان کا حکم آیا اور قرآن کی آیت نازل ہوئی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کو شوہر نے زہار کے ساتھ طلاق دی تو پہلے حالات پیش آئے پھر اس کے بعد قرآن نے یہ حکم نازل کیا زہار کے بارے میں تفصیلِ حکم نازل کیا اسی طرح متبنہ کے ساتھ شادی یا یعنی متبنہ کی بیوی کے ساتھ متعلقہ کے ساتھ شادی کا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنٰ حضرت زید بن سر رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی پھر ان میں ناچاقی ہوئی اور پھر طلاق تک نوبت پہنچی تو پہلے ہی حالت پیش آئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ کی شادی ہم نے اس سے کر دی ہے یعنی زید بن سر رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ساتھ کر دی ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ رمضان میں پہلے انہوں نے آ کر آرض کیا کہ آج رات کو میں بیوی بی کے ساتھ ملا کے اس وقت تک ملنے کی مانیات تھی تو پہلے یہ واقعہ پیش آیا ان کو بھی اور دوسرے کئی صحابہ کو بھی اس کے بعد علیم اللہ انکم تختانون انفسکم سکم وغیرہ یہ آیت نازل ہوئی اور رمضان میں رات کے وقت میں ان کو اجازت ملی کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمیشہ پہلے حالات آتے تھے اکثر احکام اسلام کے اس طرح ہیں کہ پیدا حالات آئے اس کے بعد پھر وہ احکام تفصیل سے نازل ہوئے لیکن کسی نے بھی ان احکام کو وقتی اور عارضی نہیں کہا تو اسی طرح دیت یہ بھی ایک حکم ہے پھر اس کے بارے میں آخر ہمارے پاس کون سے پروف ہے اور وہ انصاف کا کون سے ترازو ہے کہ ان احکام کو تو ہم مستقل کہیں اور اس حکم کو ہم کیا کہیں کہ یہ وقتی اور عارضی ہے تو اگر ما بحد فرق درمیان میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی پھر یقینا یہی کہنا پڑے گا کہ یہ حکم بھی تا قیامت ہے جب تک دنیا موجود ہے تو اسلام کے احکام جاری ہوں گے تو جس طرح باقی احکام قیامت تک کے لیے ہیں تو اسی طرح یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے ہے تو اس طرح کا کوئی ترازو تو ہمارے پاس یہ نہیں کہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ وقتی اور عارضی ہے اور یہ دوسرا جو ہے مستقل اور دائمی ہے یا کوئی قرینہ ہمارے پاس موجود ہو تو اس طرح کا کوئی قرینہ بھی موجود نہیں تو صرف ان حالات کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ یہ وقت اور عارضی تھا یہ در حقیقت جہالت کی بات ہے اور یہ اسلام کے بہت سارے احکام سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے جو صرف نثر اور شیطان کی اتباع کی وجہ سے ممکن ہے یا اغیار کو خوش کرنے کی وجہ سے ممکن ہے ورنہ ایک سے ہی ہو عقیدہ اور راسک ایمان اس انسان سے اس طرح کی چیزوں کی توقع نہیں ہو سکتی جی اس کے بعد کیا ہے قتل خطہ میں, میں, میں اگر دیت کی مقدار منصوص نہیں ہے تو قتل آمد یا قتل شبِ آمد میں کونسا قرآن نے بیان کیا ہے اگر قتل آمد میں وہ صلہ پر آ جاتے ہیں تو دیت کی اجازت تو ہے دیت کی اجازت تو ہے لیکن پھر آگے جو ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ تو حدیثوں نے بیان کی ہے منقطع انف تقریر وقبۃََََََََََََ ان آگے کیا ہے کون سی آیت ہے وما كان المؤمن ان يقتدى مؤمنا اذا خطا ومن قلد مؤمنا خطا ان تحريره غاواتير المؤمنه وديه مسلمه اذا اهده هذا क्या है فمن لم يجد قصيام شهري متتابعين توبه تمنينا كان الله غافرا حكيما यही है ना तो अब لیکن تفصیر تو اس دیت کی نہیں آئی تفسیر قرآن نے بیان نہیں کی وہ کس نے بیان کی ہے حدیث نے بیان کی ہے جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیت ہے لیکن قتل عمد کے بارے میں تو قرآن یہ بھی نہیں کہتا کہ دیت ہے امن قطع متعمدن فجہ جانم خادن فی ہے وہ غزیب اللہ علیہ له عذیب نعظیم اب یہاں پر تو دیت کا بیان بھی نہیں ہے لیکن اگر وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں اور دیت پر راضی ہو جاتے ہیں ابدیائے مقتو تو یہاں پر دیت کی اجازت ہے تو جب یہاں پر بھی دیت کی اجازت ہے اور اس کو اگر وہ مانتا ہے اور قتل شبِ آمد میں بھی دیت کی اجازت ہے اس کو اگر مانتا ہے اور اس کی مقدار کو بھی مانتا ہے تو وہ کہاں سے ثابت ہے قرآن سے تو ثابت نہیں اور اگر وہ کہے کہ حدیث سے ثابت ہے تو ہم کہیں گے کہ حدیث قتل خدا کی دیت بھی ثابت ہے تو پھر ایک کو ماننا اور ایک کو چھوڑ دینا یہ کون سی بات ہے اگر ایک ہی کی کابینہ کے دو وزیر ہیں آدمی کہے کہ اس وزیر کو مانتا ہوں دوسرے کو نہیں مانتا یہ کون سی بات ہے عقل یہ کون عقل جی اس کے بعد کیا ایک ہی دیت ہے خان یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ عورت کی دیت جو ہے وہ نصف دیتی اور دیت المر آتی دی نصف دیت الرجل ال کے مقابال یعنی اس طرح کے افراد ہیں حدیثوں میں اور اسی پر فقہ وغیرہ کا اجماع ہے اور اس میں کوئی اختلاف وغیرہ موجود نہیں ہے کہ عورت کی دیت جو ہے وہ آدمی کی دیت سے آدھی ہے وہ پوری نہیں ہے جی مرتد کے دیے یہ بھی تو چلو شادی اور غیر شادی کا حد ایک جی بھی آ گیا رج میں جانی تو آ گیا نا اچھا شراب نوشی پر کوئی شریک سزا نہیں تو اس کو پھر ہار پہنا دو اگر اس کی سزا نہیں ہے تو اس کو کیا پہنا دو پھولوں کا ہار پہنا دو یا اس کو گولڈ میڈل دے دو یا اس کو کوئی ٹرافی دے دو کہ اس نے بہت اچھا کام کیا کہ شراب پی لی وہ شراب کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ, وہ کون سی آئے ہے یا ای وطین آ منو ان نم الخمر ولمی رج سن کیا کہا رج سن پھر آگے کیا کہا من مل شیطان پھر آگے کیا کہا فج تنیبو تین طریقوں سے اسے روکا ہے تو اس پر سزا کیسے نہیں ہوگی اور بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جس طرح نماز کی رکع وہ رکعتوں کی تعداد ہے اور جس طرح زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ ہے وہ احادیث متواترہ سے ثابت ہیں تو اسی طرح جو شرابی ہے اس کی سزا جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس جمعن کوڑے ثابت ہے اس میں تمام صحابِ کرام رضی اللہ عنہم مشتمل تھے اور بعد میں حضرت عثمان حضرت علی خلفائے بن امیہ خلفائے بن عباس عباس آل عثمان وغیرہ یعنی اس زمانے تک اس پر عمل ہوتا رہا اور پوری دنیا میں کسی بھی زمانے میں اس کا اہل سنت کی طرف سے کبھی بھی کوئی انکار نہیں ہوا تو آج کا غامدی اگر اٹھ کے کہتا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہے تو اس کی بات کو کیسے مانا جا سکتا ہے تو کیا پھر یہ کہا جائے گا کہ صحابہ کرم اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آخر تک تین خلافہ کا زمانہ اور پھر حضرت معاویہ کی خلافت کا زمانہ پھر حضرت حسن کی خلافت کا زمانہ ابن زبیر کی خلافت کا زمانہ رضی اللہ علیہ تو کیا یہ جی سارے کے سارے لوگ ایک غیر منصوص حکم پر عمل کرتے رہے یہ کیسے ممکن ہے جن کے سامنے نصوص نازل ہوتی رہیں اور جن کے سامنے نصوص بیان ہوتی رہیں ان کے بارے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ غیر منصوص چیز پر عمل کرتے رہے اور ان میں سے ایک بندے نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی عقل یہی کہتی ہے کہ یقیناً وہ نص واضی چیز تھی اسی وجہ سے تو ان کا اجماع ہوا اس پر نسِ ثابت تھی اس وجہ سے اجماع ہوا اگر وہ نسل ثابت نہ ہوتی تو پوری امت مستقل زمانوں تک اس پر عمل کرنا ان کے لیے ہی ممکن ہی نہیں تھا جی اس کے بعد کیا ہے ابھی بھی حدیث کا انکار ہے یہ کیا ہے حدیث کا انکار ہے صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ ظاہر کافر کافر ابراد کہ مومن کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا یعنی تباعین دینیں جو ہے یہ میراث محرومی کے سبب ہے یہ فرائض کا متفقہ اصول ہے اور اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک عمل ہوتا رہا اور کسی ایک انسان کی طرف سے بھی آج سنت و جماعت کے صحیح واقع مسلمان کی طرف سے اس کی مخاطفت ثابت نہیں ہے تو اب یہاں پر ایک آدمی کی عقل کو مانا جائے گا یا اس کے مقابلے میں نبی کی عقل خلفہ کی عقل صحابہ کی عقل فقہ کی عقل محدثین کی عقل ان سب کو مانا جائے گا ظاہر کہ یہی کہا جائے گا کہ اس آدمی کو تو مینٹل ہاسپیٹل جانا چاہیے اور وہ باقی سارے کے سارے الحمدللہ محفوظ ہیں اس طرح کی غلطیوں سے جی اس کے بعد کیا ہے یہ تھوڑا سا طلب ہے اس کو کتابوں میں دیکھنا پڑے گا اس کے بعد کیا ہے اب یہ بھی اس راس ہے یا تو جہادت کی بات ہے اور یا اس کے انکار کی بات ہے اس لیے کہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی کی بیٹی ہو اور صرف وہی وارث ہو کہ اور وارث نہ ہو تو پھر اس صورت میں یعنی شوہر ماں باپ اور شوہر وغیرہ کا مسئلہ ہے نا کہ ایک آدمی نے بیٹی چھوڑی اور ماں باپ ہیں یا شوہر ہے تو اس نے بیوی چھوڑ دی اس طرح کا مسئلہ ہے اور ایک بیٹی ہے وہی ہے وہی ہے نا, نا مسئلہ اگر ایک ہی بیٹی چھوڑی اور باقی وارث جو ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں یا میاں بی بی, بی سے ایک وارث ہے اس کا تو اس کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ان کے جو حصے بنتے ہیں وہ ادا کیے جائیں اور اس کے بعد جو ماں ہے اس میں سے دو سر اس بیٹی کو دیے جائے حالانکہ یہ مسئلہ اصول مراض کے لحاظ سے غلط ہے اصول مراث میں یہ ہے کہ اگر صرف بیٹی ہے تو اس کو کتنے حصے ملیں گے دو حصے ملیں گے ٹوٹل مال کو تین حصوں میں تقسیم کر کے دو حصے اس کو دیے جائیں گے اور باقی جو حصہ بچے گا اس میں جو زیب الفروض کے جو حصے بنتے ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے تو اب اس پر بھی شروع سے عمل چلتا آ رہا ہے تو اس میں مخالفت کرنا یا اس میں اپنی رائے ظاہر کرنا کہ یہ حقیقت اجماع اور سب احادیث کے انکار کے متراہد ہو جی جی یہ تو قرآن کی یاد کا انکار ہے یا ایون نبی یو قلِ ازوا جی کا وباناتی کا و نسا منین کیا ہے یودنین علیہ ہن آگے کیا ہے من جداب تو اب جلباب جو ہے کیا وہ جناکیب کو کہتے ہیں یا بگڑی کو کہتے ہیں جلباب کس کو کہتے ہیں اوڑنی و دوپٹے کو کہتے ہیں پھر اگر کہا جائے کہ بھائی یہ آگے قرینہ ہے کہ ضلع کا عادن اور اپنا یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ وہ تاکہ ان کو پہچانا جائے اور ان کو تکلیف نہ دی جائے تو غیر مسلموں کی طرف سے ان کو تکلیف نہ ہو اور شان نظر کے طور پر یہ کہا جائے کہ وہ مشرقین اور یہودی جو ہیں منافقین وہ مسلمان عورتوں کو چھیڑ دیتے اور جب ان سے بات کی جاتی تو وہ کہتے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی باندھی ہے تو اس موقع پر پھر یہ ای آیت نازل ہوئی کہ تم پردہ کر دیا کرو تاکہ تمہاری شناخت الگ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ تو اب بھی موجود ہے یہ تمہارا یقین کی درخواست نہیں ہے اب اس زمانے میں تو کفار کفار تو کفار ہیں بہت سارے مسلمان جو ہیں نام نہاد مسلمان وہ کافروں سے بھی بڑھ کر ہیں آزار عورتوں کو تنگ کرنے والے اور چھیڑنے والے تو لہٰذا زائد کا عطنٰ غورف نے فضائی کی جو غلط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی آج اس سے کہیں زیادہ پائی جا رہی ہے اور آج اس کی اس سے پہلے پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے کیونکہ تو, تو قرآن کی آیت کا انکار ہے یہ کیسا ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ اوڑھنی وغیرہ نہ اوڑے جی اس کے بعد کیا ہے جی صرف جو کے نام پر ذبر کیا مطالعے کے من تتو و زخم الخی نذیر وما يا وما عبد لغير الله بي سور المائدة ااذا كه هي والمنخرقه والموقوزه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالاجزاء ااذا كهك ذا ذلكم, ذلكم <تصفيق> تو اب اتنے ساری حرام چیزیں تو خود قرآن نے بیان کی ہیں اور پھر حدیث نے ایک موٹا سا اصول بتا دیا کہ ہر وہ جانور جو چیر پھاڑ کر شکار کرتا ہو جو دانتوں سے شکار کرتا ہو اور ہر وہ پرندہ جو جھپٹکا مار کر شکار کرتا ہو جس کو زیناب اور زی مخلب کہا ہے حدیث میں تو لہٰذا زیناب جانور یعنی درندوں میں سے اس کو حرام قرار دیا گیا اور زی مخلب پرندوں میں سے اس کو حرام قرار دیا گیا یہ دو اصول وہاں سے ثابت ہو گئے تو اب ان ساری چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ قرآن سے صرف چار چیزیں ثابت ہیں تو اب خود سوچو کہ یہ قرآن کا انکار ہے یا نہیں اور صحیح احادیث کا انکار ہے یا نہیں پھر قرآن میں اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ مما لم کا اسم اللہ علی آگے کیا کہا و علمو کیا کہا لفق وہاں پر بھی کا اب ہم کیا کریں جی اتنا کافی ہے اس کے بارے میں اچھا ٹائم تو ہو گئے